حسلیم اللہ حبیب نا مولانا محمد سلاۃ رسول الله اللہ الله اللہ عليه وسلم لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمد اللہ الحمد وعلى آل الطاهرين والصحابي المطاهرين وابن الهلغوص لعازم الجيلاني محيي الدين أهل بيته أجمعين أم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العزيم والفرقان الحميم إن الله وملائكته اسقلون على النبي يا أجه الذين آمنوا اسقلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله البسير القدير وصدق رسوله البشير النزير والحمد لله غرب العالمين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 حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار پورنوار میں دورو شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں پڑھیے بلند آواز سے اللہ صلی سید سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم اعلیٰ علیہ وبارک و سلیم صلاح السلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورا مجمع خیر و برکت کے لیے بلند آباد سے اور دروش شریف پڑھ لیجیے اللہ عملی سید سیدنا مولانا محمد الکرم و و سلام بابک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات یہ محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے اس مہینے کی فضیلتیں برکتیں وہ سب ان اللہ تعالیٰ آپ سنیں گے سنتے آئے ہیں میں اتر پردیش سے چل کر کے حاضر آیا ہوں تو آپ کچھ فائدہ اٹھا لیں حسب معمول ناتے پاک رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیان کا آغاز ہو مگر محبت کے دور شریف سنا دیجیے پھر بات آگے بڑھ جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلاۃ السلام علیہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبیعت غم میں گھبرائے تو تے یاد کر لینا کبی عت غم میں گھبرائے تو تے یاد کر لینا طبیع تو غم میں گھبرا ہے تو تے یاد کر لینا کوئی مشکل مقام آئے تو تے یاد کر لینا کوئی مشکل مقام آئے تو تے بایاد کر لینا خزاں کے بعد جب ہریالی پھیلے سرخیاں پھوٹیں خزاں کے بعد جب ہریالی پھیلے سرخیاں پھوٹیں خزاں کے بعد جب ہریالی پھیلے سرخیاں پھوٹیں کوئی ان چٹک جائے تو تیبہ یاد کر لینا تو تی یاد کر لینا یاد تو بائے یاد کر لینا تو تے یاد کر لینا کوئی مشکل مقام ہے تو تے یاد کر لینا تو تے یاد کر لینا دور شریف اللہم صلی اللہ مسلح سیدنا مولانا محمد المدبل جود والکرم وعلالیہ وباریک وسلم صلوات وسلام علی کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان سے حسان بولے ہدیہ حامل القران بولے غلام المتی ایمان بولے ونقطرس دقیقا دان بولے ادب کا مطلے صابان بولے وا حسن من کلم ترققت عینی وا اجمل من کلم تلد النساء خلقتا مبرئا من كل عیب کا قت خلفتا کما تشاؤ ہزار بار بسوئم دہن سے مشکو گلاب نام تو گفتن گفتگ حضرات آج پہلا بیان ہے اور میں نے اپنے بیان کا عنوان جو منتخب کیا ہے وہ دروز شریف کی فضیلت آقائے کریم صلی اللہ صلی علیہ وسلم کی عظمت کے تعلق سے رب تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائے عالم نبی آپ اس کا بہت سیدھا سادہ ترجمہ سماعت فرمائیں آج عربی زبان کے جاننے والے جو لوگ ہیں انہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو صرف اردو پڑھے لکھے ہیں عربی زبان کا ترجمہ ان کو ان کی زبان میں چاہیے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ساری کائنات کو رب تعالی نے پیدا فرمایا اس نے ساری کائنات کو وجود بخشا شجر و حجر خشک و تر زمین و آسمان انسان و جنات ساری دنیا کی ساری چیزوں کا خالق و مالک رب تعالی ہے اس نے پیدا فرمایا ساری چیزیں پیدا ہوئی اور قیامت تک ہوتی رہیں گی رب تعالی کے تعلق سے اگر ایک سوال کیا جائے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اس وقت رب تعلا کیا کر رہا ہے رب تعالی کا وجود ہم مانتے ہیں اگر رب تعلیٰ کے وجود سے کوئی انکار کرے تو کافر ہو جائے گا دیشتر نبی دیشتر کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت بھی ملاحظہ فرمائیے اور اپنے رب کی سببوہیتوں و قدوسیت ملاحظہ فرماتے چلیے رب بے نیاز ہے رب تالہ کے سم محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اسی لیے قرآن عظیم میں اس کا ارشاد ہے کہ اللہ حسمد اللہ بے نیاز ہے اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے اور وہ کسی کا ماض اللہ محتاج نہیں ہے ساری دنیا کے لوگ اس کے محتاج ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب تعالہ اس وقت کیا کر رہا ہے جب یہ سوال قرآن سے کیا جائے تو قرآن نشاندہی فرماتا ہے اور رب کا فرمان قرآن میں آیا ہے رب کا ارشاد ہے ان اللہ وہ ملائے کت ہونا علنبی بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں آپ سے کہا جاتا ہے کہ درود پڑھو آپ سنتے بھی ہو درود شریف کے فضائل آپ اپنے گھروں میں رہتے ہو تو ایک دوسرے سے بھی بات چیت کرتے ہو کہ درود شریف کی بڑی فضیلتیں ہیں لیکن ایک سوال ہوتا ہے اگر آپ سے سوال کر دیا جائے کہ درود شریف کا مطلب کیا ہوتا ہے درود کسے کہتے ہیں تو ایک انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے گا مسلمان کہے گا کہ درود شریف کے کچھ عربی الفاظ ہیں جو ہم اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کہتے ہیں اپنی زبان سے لیکن میرے دوست یہ تو آپ کے سمجھنے کی بات آئی اب آپ کو میں عرض کرتا ہوں کہ درور شریف کسے کہتے ہیں درو شریف نبی کون صلی اللہ صلی علیہ وسلم کی عظمت کے اقرار کے تعلق سے جو جملے ادا کیے جاتے ہیں رب کی بارگاہ میں اس کو درور شریف کہتے ہیں مثلا آپ سمجھو کہ قرآن عظیم کی آیت کریمہ ہے ان اللہ و ملائکت ہوئی نبی بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں تو رب کے درود بھیجنے کا مطلب کیا ہوتا ہے تو علماء تشریح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر آن ہر لمحہ ہر وقت اپنے نبی کی عظمت بڑھاتا رہتا ہے یہ رب کا درود بھیجنا ہوا اپنے محبوب پر یعنی ہر دم وہ اپنے محبوب کی عظمت میں اضافہ فرماتا رہتا ہے اور یہ اضافہ کرنا اس کا کب تک رہے گا قیام قیامت تک رب تعالیٰ اپنے محبوب کی عظمت کو بلند ماتا رہے گا اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد شاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے نبی کی عظمت کو جاننا چاہتے ہو تو آؤ دیکھو نبی کی عظمت کا حال یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ لا ہمارا نبی سب سے ہمارا نبی سب سے پال بالا بالا ہمارا نبی اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں لم کا دور ہمارا نبی ہمارا ندی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل O oh, Rasulullah oh, Salaamara Nabiye. ہمارا نبی آکائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت حرام رب تعلیم بڑھاتا ہے یہ رب کے درود بھیجنے کا مطلب ہوتا ہے اور فرشتے آکا پر کیا درود بھیجتے ہیں تو فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں کے لیے بخشش کی دعا رب کی بارگاہ میں آکا کے وسیلے سے مانگتے رہتے ہیں یہ فرشتوں کا درود پڑھنا نبی کونین پر ہوا اب آکائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آگے ملازم فرمائیے رب تالا ارشاد فرماتا ہے یا آمنو علیہ تسلیمہ اے ایمان والوں تم بھی نبی پر درود بھیجو اور نبی پر سلام بھیجو جیسا سلام بھیجنے کا حق ہوتا ہے یہ رب تعلیٰ ایمان والوں کو حکم دیتا ہے اللہ تعالی نے اپنے لیے ارشاد فرمایا کہ تم اگر جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا رب کیا کر رہا ہے تو میرے بندوں میں اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہوں میرے فرشتے بھی میرے محبوب پر درود بھیجتے ہیں میرے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ہر آن ہر لمحہ اپنے محبوب کی عظمت بڑھا رہا ہوں میرے فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ فرشتے محبوب کے امتیوں کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں اور تم بھی محبوب کی بارگاہ میں درود بھیجو تمہارے درود بھیجنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ اے اللہ میرے محبوب پر رحمت نازل فرما تو میری رحمت تو میرے محبوب پر ہے ہی لیکن جب تم اپنی زبان سے عرض کرو گے کہ پروردگار میرے محبوب پر رحمت نازل فرما تو میری رحمت میرے محبوب کے وسیلے سے تمہارے اوپر پلٹ جائے گی اور تم میری رحمت سے نہا جاؤ گے یہ تمہارے درود بھیجنے کا مطلب ہے یہی وجہ ہے کہ جب بندے مومن رب کی بارگاہ میں اپنے محبوب پر درود اس طرح سے بھیجتا ہے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله و سيدنا مولانا محمد اے اللہ رحمت نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اپ کی آل پر رحمت نازل فرما اپ کے اصحاب پر رحمت نازل فرما تو رب کی رحمت تو اپنے محبوب پر ہوتی ہی رہتی ہے وہ تو رحمت للعالمین ہی بنا کر بھیجے گئے ہیں مگر رب کے فرمان کا مطلب یہ ہے میرے بندو تم میرے محبوب پر رحمت کے لیے مجھ کرو گے وہ رحمت تمہارے اوپر پلٹ جائے گی اس رحمت کا فائدہ تمہیں مل جائے گا आओ देखो कैसे رحمت کا فائدہ ملتا ہے جب مصریف کی بات آگئی تو سنتے چلو تاکہ ایمان اپ کا تازہ ہو جائے یہ درود ایک ایسا عمل ہم کو اور آپ کو مل رہا ہے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ نماز ہماری قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہم روزہ رکھتے ہیں مگر ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ ہمارا روزہ قبول کیا گیا کہ کی نہیں ہم زکات دیتے ہیں مگر ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ ہماری زکات کو رب نے قبول فرمایا کہ نہیں ہم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ میری تلاوت قبول فرما لیا کہ نہیں لیکن سارے عمل خیر میں ایک عمل خیر دروز شریف ایسا ہے پندرہ مومن نبی کی بارگاہ میں بروز پڑھتا رہے محبوب سے قبول فرما رہے ہیں دروز شریف میں رہا ہے ہی نہیں دروج میں دکھاوے کا معاملہ نہیں ہے دروز شریف جب پندے مومن پڑھتا ہے تو کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم قبول فرماتے ہیں آؤ درود کی بات آ تو پیارے میں ارد کرتا چلو درود شریف جو پڑھتا ہے اس کا جسم قبر میں سڑے گا نہیں درو شریف جو پڑھتا ہے اس کی روزی کم نہیں ہوگی دروز شریف جو پڑھتا ہے وہ امن و امان میں رہتا ہے دروز شریف جو پڑھتا ہے اس کا گھر اس پر کشادہ ہو جاتا ہے درو شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے اس کی روزی پڑھ کرتی ہے درو شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے وہ دشمن سے معمول ہو جایا کرتا ہے درود شریف جو سرکار پر پڑھتا وہ سے محفوظ کر دیا جاتا ہے درواز شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے بیماریوں محفوظ کر دیا جاتا ہے درواز شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا درو شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے ندی ان کی شفا حاصل ہوگی دروز شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے گناہوں معاف کر دیے جائیں گے دروز شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے اس پر رب کی رحمت حاضر ہوتی رہتی ہے درو شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے آتا فرماتے ہیں کے چلیے میری شفاعت حلال ہو جاتی ہے میں اس کو جنت دلاؤں گا نارے تکبیر نارے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سبحانی صاحب کی بلا نعرے تکبیر نارے رسالت دروز شریف آئے کونائن پر پڑھا کرو اگر تاریخ کے حوالے دروز شریف کے فضائل میں دیتا چلوں تو رات ختم ہو جائے گی پیارے कैسے, कैسے, فسادات اور کتنی کتنی مصیبتوں سے درود شریف پڑھنے والوں کو نجات ملی ہے اور درود شریف پڑھنے والا محفوظ ہو جاتا ہے تاریخیں بھری پڑی ہیں مومنوں کے تمام واقعات اس پر شاہد ہیں عقائے کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا پوری زندگی میں مرد مومن کو ایک بار فرض ہے اور کبھی کبھی پڑھنا واجب ہے اور ہر دن درود شریف پڑھتا رہے تو اس کی ساری مرادیں حاصل ہو جائیں گی آقائے کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک صحابی ہیں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جب فرض سے فارغ ہو جاتا ہوں تو سرکار میں اتنا وقت آپ پر درود شریف پڑھتا ہوں اور اتنے وقت میں دعا مانگتا ہوں عقائے ترین صلی اللہ شاد فرماتے ہیں تم <سلام> اور زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنے وقت کو تین حصوں میں بانٹ لیتا ہوں یا رسول اللہ تو حصہ تو میں اور عبادت کے لیے کر لیتا ہوں اور ایک حصہ یا رسول اللہ آپ پر دروز شریف پڑھتا رہوں گا آکا فرماتے ہیں اور زیادہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب میں دو حصہ پر دروز شریف پڑھتا رہوں گا اور اپنے وقت کے ایک حصے میں دوسری عبادت کروں گا آکا فرماتے اور زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے آقا کریم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب میں اپنا سارا وقت آپ پر دروش شریف ہی بھیجتا رہوں گا تو آکا فرماتے ہیں پھر تمہارے سارے کام بن گئے تمہارے سارے کام پورے ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم پر طروز شریف پڑھنے سے کام بن جاتے ہیں تمنا پوری ہو جاتی ہیں یہی وجہ ہے پیارے کہ رب کے محبوب کی بارگاہ میں ضرور قبول ہے اسی لیے علما فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی تو رب کی بارگاہ میں مانگو تو اول و آخر درود شریف پڑھ لیا کرو اس لیے کہ جب اول درود پڑھ لوگے گے تو درود شریف کو آقا قبول فرما رہے ہیں اور آخر میں درود پڑھ لوگے گے تو نبی کون قبول فرما رہے ہیں اور بیچ میں جو تم اپنی تمنا رب کی بارگاہ میں عرض کرو گے رب کی رحمت سے امید رکھو کہ رب تالا تمہاری آرزو پوری فرما دے گا اور تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا اس لیے حکم ہے کہ جب تم کوئی دعا رب کی بارگاہ میں مانگو تو اول و آخر درود شریف پڑھ لیا کرو درود کی کتنی فضیلتیں ہیں نبی کون اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے ارض کیا یا رسول اللہ ہم آپ پر آپ کے سامنے درود شریف پڑھتے ہیں آپ کے پیچھے ہم درود شریف پڑھتے ہیں سرکار آپ سے ہم غائب رہتے ہیں تو درود شریف آپ پر پڑھتے ہیں آقائش فرماتے ہیں میرے صحابہ سنو اصما اہل محبتی میں محبت کے درود پڑھنے والوں کے درود کو سنتا ہوں آقائشات فرماتے ہیں وہ عارف ہم اور ان سب کو میں پہچانتا ہوں میں بھی کہنا ان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طرح سے کے ساتھ بیان فرما دیجا کہ میں درود شریف پڑھنے والوں کے درود کو سنتا ہوں اور میں ان سب کو پہچانتا ہوں اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگوں سے سوال کرو مطالبہ کرو کسی بھی مکتب فکر کے مولوی سے یہ سوال کرو کہ ندی کون کا یہ فرمان کب تک کے لیے ہے کیا جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری سے تھے تب تک کے لیے ہے کہ سرکار جب وہ سال فرما گئے تب تک کے لیے ہے تو خدا کی قسم پوری بحث کتاب میں آئی ہے کہ صحابہ نے یا رسول اللہ ہم کے سامنے آپ پر درد پڑھ رہے ہیں آپ سن رہے ہو اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جاؤ گے تب آپ کا حال کیا ہوگا تو اس موقع پر میں بھی نہیں شاد فرمایا تھا کہ آسما سلا محبتی وہ آر فہم جو مجھ پر محبت سے درود بھیجتا ہے میں ان کے درود کو سنتا ہوں بھیجنے والوں کو پہچانتا ہوں اور نارے پہچانتا رہوں گا رسالہ صحیح کربلا آپ ذرا غور فرمائیجیے عقائد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاد فرمایا میں ان سب درود پڑھنے والوں کو پہچانتا ہوں اسی لیے علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب آکا پر درود شریف پڑھنے کا معاملہ ہو تو اپنے دل میں کاہلی نہ محسوس کرو اپنی زبان پر کاہلی کا احساس نہ کرو جو اپنی زبان پر نبی کونین کے ضرور شریف پڑھنے کے تعلق سے کاہلی کا احساس کرے تو اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا اس لیے کہ نبی کونین پر دروز شریف پڑھنے سے اپنے آپ کو کاہل محسوس کرتا ہے اور اپنی زبان پر تھکن محسوس کرتا ہے جب نبی کونین پر دروز شریف کا معاملہ ہو تو اپنے دل کو سرکار کی طرف لو لگا کر کے نبی کونین پر دروز شریف پڑھ لیا کرو یہ ضرور کو آخا اشاس پرماتے ہیں میں خود سنتا ہوں اور ضرور پڑھنے والوں کو میں پہچانتا ہوں آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف اور ہے. آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو پیدا فرمایا اور ایک فرشتہ کو پیدا فرمایا جس فرشتہ کا نام ہے اس فرشتہ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مقدس پر حاضر رہتا ہے اور اس فرشتے کو اللہ نے سننے کی اتنی طاقت فرمائی ہے کہ مشرق سے مغرب تک اور مغرب سے مشرق تک اور شمال سے جنوب تک اور جنوب سے شمال تک جو, جو جس کونے میں دنیا کے آقا پر درود شریف پڑھتا ہے وہ فرشتہ سارے لوگوں کے درود کو سنتا ہے اور نور کے کاغذ پر نور کے قلم سے نوٹ کر لیتا ہے اور آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے یا رسول اللہ یا فلا ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے نبی کون صلی اللہ تعالی وسلم اس کو محفوظ فرما لیتے ہیں اب یہیں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس فرشتے کی دربانی آقا کریم کے مقدس پر متعین ہے اللہ نے اس کو سننے کی اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ مشرق میں اگر کوئی سرکار پر گروج پڑے تو فرشتہ سنتا ہے مغرب میں پڑھے تو فرشتہ سنتا ہے شمال میں پڑھے تو فرشتہ سنتا ہے جنون میں پڑھے تو فرشتہ سنتا ہے جب رسول کے روزے انور پر رہنے والے فرشتے کے سننے کی یہ طاقت ہے تو رسول اللہ کے سننے کی طاقت کیا ہوگی اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ دور و نظر دیکھ کے سننے والے او کان بھائی دیکھیے اسی لیے میں کہتا ہوں وقت کی پابندی کیجیے آپ میں نے یہ یہاں کی جماعت کے خلوص کا احترام کیا ورنہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ بمبئی میں ایک جگہ پر اب میں دس روز تقریریں نہیں کروں گا حکومت پابندی لگاتی ہے پولیس پریشان کرتی ہے چھ مہینہ میں تڑی پار تھا لیکن یہ سب باتیں بتانے سے کیا ضرورت ا وقت کی پابندی کریں بیٹھ جائیں تاکہ میں اپنی بات کہلو پہ رہے ضرور شریف اللہ صلی اللہ سید نامولانا محمد اندل الجود الکرم والا علی واری کو سلیم صلاح السلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دور و نزو کے سننے والے وہ کان اور کان لالے کا لاکھوں سلام لاکھوں سلام اب آپ ذرا غور فرمائیے جس فرشتہ کی ڈیوٹی روزے رسول اللہ پر ہے اس کو سننے کی یہ طاقت ہو گئی ہے لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سبحانی صاحب فرشتے کی ڈیوٹی کیوں متعین کی گئی اگر نبی کون صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سب کے درود کو سنتے ہیں تو آخر فرشتے کی ڈیوٹی کو متعین کی گئی تو علماء بیان فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا نے خود ارشاد فرما دیا جو محبت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کے درود کو قبول فرماتا ہوں سنتا ہوں مطلب میں خود توجہ فرماتا ہوں اور جو غیر محبت سے یوں ہی پڑھا کرتا ہے تو فرشتہ لے کر کیا کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں نے بھی آپ پر درود پڑھا ہے اس کی طرف سے توجہ کر دیجیے اس کی بھی توجہ کر دیجئے یا رسول اللہ اس کے بھی درود کو قبول فرما لیجئے غیر محبت سے پرواہی اور کسالت سے دو جو فرشتہ دلاتا ہے یا رسول اللہ اس نے بھی آپ پر درود ہے. اچھا اب فرشتے نے جو درود پیش کر دیا آتا کی دارگاہ میں اور سرکار نے اسے قبول فرما لیا کل قیامت کے دن جب آپ کا عمل تولا جائے گا میزان میں نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہی دروس شریف کا ٹکڑا اس کمتی کے عمل میں رخت دیا جائے گا تو رب تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب پر درود پڑھنے کی برکت ہے اس کی خطاوں کو maaf کر کے اس کی خطاوں کو نیکیوں میں بدل دے گا اور اس کے نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے گا آقا فرماتے ہیں پھر وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا اج یہ اپ ذرا دیکھیے نبی قونائن صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کتنے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حدیث شریف میں ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں 70000 فرشتوں کی ڈیوٹی صرف درود و سلام پڑھنے کی رہتی ہے وہ ستر ہزار فرشتے صبح کو آتے ہیں پھر شام کو چلے جاتے ہیں پھر شام کو ستر ہزار فرشتے آقا کے روزہ پر حاضر ہوتے ہیں اور پھر وہ صبح تک سرکار پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں پھر وہ صبح کو چلے جاتے ہیں حدیث شریف میں یہاں تک ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے روزے پر جس فرشتے کی ڈیوٹی ایک مرتبہ متعین ہو جاتی ہے درود پڑھنے کی بھیجنے کی وہ صرف قیامت تک نہیں آئے گا وہ صرف کی قیامت تک نہیں ہوگی 70 ہزار صبح آ رہے ہیں اور 70 ہزار شام کو آ رہے ہیں اور نبی اقا نے صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں اب اپ ذرا غور فرمائیے اقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی سلام کرتا ہے تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے تو ہر دم سرکار کو سلام عرض کر رہے ہیں تو ہر دم میرے اقا جواب دے رہے ہیں امتی اقا کو سلام عرض کر رہے ہیں سرکار امتیوں کے سلام کا جواب فرما رہے ہیں تو کیا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے آپ کی مقدس روح کی جدائی ہو نہیں نہیں ایک لمحہ کے لیے نبی کو موت آئی تھی اور اس کے بعد میرے آقا کی مقدس روح آقا کے جسم میں اطار میں واپس کر دی گئی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حیات ظاہری میں تھے دنیا میں ایسے میرے سارکار اپنے جسم پاک کے ساتھ اپنی قبر انمر میں بھی تشریف فرما ہے حوالہ دوں حوالہ نوٹ کر اگر حوالے کا ایک ایک تاریخ بھی غلط ثابت تو جو چور کی سزا وہ ہماری اور حوالہ صحیح کہوں تو اس کو قبول کر لو پیارے اپنے ایمان کو برباد نہ کرو تبلیغی نصاب کتاب ہے تبلیغی نصاب ہمارے گھر کی کتاب نہیں ہے بلکہ مولوی زکریا صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے وہ تبلیغی نصاب کتاب ان کی مسجدوں میں بھی پائی جاتی ہے لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں دروز شریف کے فضائل میں مولوی زکریہ صاحب اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ نبی یہ کون ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آزرا دیکھو دروز شریف کی برکت کا حال دیکھو اگر سید احمد کبیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سرکار غوث اعظم بڑی پیر دستگیر کے ہم اثر بزرگوں میں سے ہیں اور سرکار غوث پاک کے داروں میں سے ہیں حضرت سید احمد کبیر اللہ تعالیٰ جب حج کرنے کے لیے گئے اور سرکار کی بارگاہ میں حج کے بعد حاضر ہوئے تو آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے سلا تو سلام عرض کرنے لگے عرض کرتے ہی یا رسول اللہ ابھی تک تو میں آپ پر دور دور سے درود و سلام پڑھتا تھا یا رسول اللہ آج میں آپ کے روزے انور کے سامنے یا رسول اللہ آپ کے آپ پر کر رہا ہوں یا رسول اللہ آپ اپنے دست پاک کو اپنی قبر سے باہر نکالیے یا رسول اللہ میں بوسا لوں گا اگر سید احمد کبیر رسائی جب اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو دل سے جو آواز نکلتی ہے،, اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے اگر سے سید احمد کبیر رسائی ارض کرتے ہیں تبھی ہی تو اللہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں ساری جو کرے یا رسول اللہ فریاد یا جو کرے چکرے زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو خیر بشر کو خبر نہ ہو کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو فریاس کرے نبی کون یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اس کی پریاس کو میرے آکاش سنیں نا حضرت سید احمد کبیر اللہ تعالی علیہ رسول اللہ اپنے دستے پاک کو آپ باہر نکالیے اپنے ہاتھ کو قبر انور دے وہی نبی کا ہاتھ تو ہے کہ جب ہاتھ اٹھا تھا تو چاند تو ٹکڑے ہو گیا تھا یہی وہ نبی کا ہاتھ تو ہے جب ہاتھ اٹھا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا تھا یہی کا مقدس ہاتھ پانی میں پارا تھا تو پانی بڑھ گیا تھا یہی وہ ندی کون کا مقدس ہاتھ تو ہے کہ صحابی کی پھوٹی ہوئی آنکھ پر لگا تھا تو آنکھ درست ہو گئی تھی یہی وہ ندی کون کا مقدس ہاتھ تو ہے کہ صحابی کے ٹوٹے ہوئے پیر پر لگا تھا تو پیر ٹھیک ہو گیا تھا یہی وہ ندی کونین کا مقدس ہاتھ تو ہے کہ جب زمین کو اشارہ کیا تھا تو زمین پھٹ گئی تھی یہی وہ سرکار کا مقدس ہاتھ تو ہے کہ حضرت ہریرا کو اتا فرما دیا تو قوت حادثہ مضبوط ہو جاتی ہے یہی وہ ندی کون کا مقدس ہاتھ تو ہے کہ جس کے لیے جو ہاتھ اٹھا دیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے آلہ حضرت تزیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں کہ ہاتھ جسم تو اٹھا گئی کر دیا موجود یا رسول اللہ اپنے دست پاک کو آپ باہر کیجئے جیسے عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب نے کرم فرمایا سرکار نے نماز دیا حضرت سید احمد کبیر رفائی کا فوراً قبر انور سے سرکار کا دست پاک باہر آ جاتا ہے حضرت سید احمد کبیر رفائی بوسا لیتے ہیں اس وقت مدینہ میں نبے ہزار کا مجمع تھا جہاں جی نے اپنے نبی کا یہ موجودہ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا اسی لیے بریلی کے تاجدار کے نام ہے مدردا پکار اٹھتے ہیں یا رسول اللہ تو تو زندہ زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ پرما یہ بات آ گئی تھی بروز شریف کی نبی اکاؤنٹ ہیں اللہ تعالی علیہ وسلم محبت سے درود پڑھنے والوں کے درود کو میرے سرکار سنتے ہیں آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے مسلمانوں غور کرو جس پر اللہ کی ایک رحمت ہو جائے وہ کتنا خوش نصیب ہے اور آقا اپنے اوپر درود شریف پڑھنے پر 10 رحمتوں کی ضمانت عطا فرما رہے ہیں پھر میرے آقا نے ایک دوسرے موقع پر فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا اللہ اس پر ستر رحمتیں نازل فرماتا ہے پھر میرے آقا نے ایک موقع پر احساس فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس پر سو رحمت نازل فرماتا ہے پھر میرے آکا نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک بار دروس شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ایک ہزار رحمت نازل فرماتا ہے پھر میرے آکا ارشاد فرماتے اللہ تعالی اس کو جنتیوں میں تحریر فرما دیتا ہے اس کا نام جنتیوں میں ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا فرمائے گا نبی کون سل اللہ تعالیٰ وسلم نے دروس شریف کے تعلق سے بہت ساری باتوں کو میرے آقا نے ارشاد فرمایا دروز شریف پڑھنے والے کا جسم قبر میں سڑتا نہیں ہے ایک جملہ میں نے یہاں پر روشنی میں فرماتے ہیں کہ میں نے جب اپنے آکا کی اس حدیث کو دیکھا نبی کون سا فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر دروز شریف پڑھتا ہے اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی تو حضرت علامہ تاجین قبرا رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے وستاد سرکار پر بہت زیادہ دروز شریف پڑھا کرتے تھے ان کو انتقال کے ہوئے ستر برس کا عرصہ گزر گیا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میرے وستاد کی قبر ابھی صحیح سلامت ہے لاؤ چلو قبر میں چل کر کے دیکھوں اور اپنے استاد کی قبر کو کھوٹ ڈالوں دیکھوں ان کے جسم کو زمین کی مٹی نے کھایا کہ نہیں کھایا وہ سرکار پر بہت دروز شریف پڑھا کرتے تھے طرحانچ حضرت علامہ تاج الدین کبیر رحمتہ اللہ علیہ قبرستان میں آئے اور آنے کے بعد اپنے استاد کی قبر کو رات میں کھود ڈالا جیسے وہ کھودتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ استاد کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے اور استاد کا جسموائی سے ہی تازہ کپن میں ہے تب تک ایک آواز غیب سے آئی اے تاج الدین کبرا کیا تمہیں نبی کے فرمان پر یقین نہیں ہے عرض کرتے ہیں میرے مولا محبوط کے فرمان پر مجھے یقین ہے مگر یہ سب کچھ میں نے اطمینان قلب کے لیے کیا تھا سے بھی آ رہی ہے اس لیے کہ نبی کونائن پر وہ کثرت سے درود پڑ رہے تھے اسی لیے تو آلہ حضرت البرکت فرماتے ہیں اے جب تم قبر میں رکھے جاؤ گے اور ایمان کے ساتھ جاؤ گے تو تمہاری قبر میں تاریخی نہیں ہوگی بلکہ تمہارے قبر میں روشنی ہی روشنی ہوگی اس لیے کہ نبی کا جلوہ تم نے دیکھ لیا ہے نبی کی جلوہ نمائی ہو گئی ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کو تحریر فرماتے ہیں کہ میں چور چشم نور کے چلو پرماں ہوگی جب تلا تو رسول لاہکی چلو پر ماں ہوگی جب تلا رسول اللہ کی اللہ اللہ اور مرد مومن سن لے اگر ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گئے ہو تو تمہارے قبر میں روشنی ہی نہیں ہوگی بلکہ نکی تمہاری تعظیم کریں گے ان کا جو تمہیں سوال کرنے کے لیے تشریف لائیں گے اور تمہیں جواب دینا پڑے گا آش کے رسول کا حال ہی ہوتا ہے قبر انور میں آنا حضرت عظیم البرکت کسی کو بیان فرماتے ہیں کہ نقیر کرتے ہیں تعظیم سلم پر کثرت سے دروز شریف پڑھنے والے کے جسم کو قبر کی مٹی کھاتی نہیں ہے آؤ ذرا دیکھو جو سرکار پر دروز شریف کثرت سے پاسدار رہتا ہے اللہ تعالی اس کی زبان میں اثر عطا فرما دیتا ہے اور اس کی روزی کو رب تعالی بڑھا دیتا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود کے فضائل میں یہ بیان کیا گیا ہے ایک بڑی مشہور کتاب ہے جس کا نام طلایل الخیرات شریف ہے۔ اس کتاب میں صرف درود شریف کے الفاظ جو ہیں جن جن الفاظ سے اقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے جاتے ہیں وہ سارے الفاظ طلایل شریف میں سحیر دیے گئے ہیں۔ وہ کتاب کیوں لکھی گئی اور کیسے لکھی گئی اس کے پیچھے ایک تاریخی واقعہ ہے حضرت علامہ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ کند کے رہنے والے تھے یہ تاش روس کے علاقہ میں ایک شہر پڑتا ہے حضرت علامہ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی ایک مرتبہ اپنے مریدوں اور موتقدوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے زہر کا وقت ہو گیا آپ کے سامنے ایک کنواں دکھائی دیا آپ کنیں کے قریب گئے آپ نے ساتھیوں سے فرمایا کہ زہر کی نماز ادا کر لی جائے ساتھیوں نے کیا حضور پانی نکالنے کے لیے کوئی ڈول نہیں ہے کوئی رسی نہیں ہے کیسے کنویں سے پانی نکالا جائے اسی شسو پنج میں تھے آپ کے ساتھ ہی ادھر ادھر چل رہے تھے حضرت علامہ محمد بن سلیمان جزولی دیکھ رہے تھے تب تک ایک مکان قریب میں تھا اس مکان کے روز سے ایک آٹھ سالہ بچی دیکھ رہی تھی وہ بچی باہر نکل کر کے آئی. اس نے دیکھا یہ مسافر لوگ ہیں یہ شیخ ہیں اور اس جماعت کے یہ بہت بڑے کوئی عالم دکھائی دے رہے ہیں بچی نے پوچھا یہ شیخ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں کس چیز کی تلاش میں آپ پریشان ہیں محمد بن سلیمان نے کہا بیٹی لوگ مجھ کو محمد بن سلیمان جزوری کہتے ہیں آپ کو نام بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی عوام الناس میں بڑی شہرت تھی بچی نے کہا اچھا اچھا آپ ہی حضرت علامہ محمد بن سلیمان جزوی ہیں کہا کہا آپ کو دے رہے. کہا بیٹی مجھے نماز ادا کرنی ہے پانی نکالنے کے لیے کوئی ہمارے پاس رہ رسی یا ڈول نہیں ہے آپ فرماس کہتے ہیں کہ بیٹی اس طرح سے کیسے میں پانی حاصل کر سکتا ہوں تمہیں کوئی انتظام कर दो لڑکی نے کہا تعجب کا معاملہ ہے یا آپ بڑے عالم ہو کر صرف کے صرف کے بچی جیسے اس بات کو کہتی ہے حضرت اللہ محمد بن سلیمان جزولی کہتے ہیں بیٹی تو کیسے کنویں سے پانی نکالا جائے پانی کنواں کے اندر وہ لڑکی قریب آتی ہے اور کنویں کے درار پر کھڑی ہو جاتی ہے کچھ پڑھتی ہے اور پڑھنے کے بعد اس نے کواں میں تھوک دیا جیسے کنواں میں تھوک کا پڑنا تھا کنواں کا پانی جوش مارتا ہے اور اوپر آ جاتا ہے بہنے لگتا ہے بچی کہتی ہے یا شاخ وضو فرما لیجیے وہ سب تو کرنے میں لگ گئے مکان کے اندر چلی گئی جب سب نماز پڑھ کر کے پاری علامہ محمد بن سلیمان جزولی اس بچی کو آواز دیتے ہیں بچی باہر آئی آپ فرماتے بیٹی یہ بتاؤ تمہیں یہ مرتبہ کیسے ملا تم نے کیا پڑھ کر کے پانی میں پھونک دیا اس نے کہا یا شیخ میں اپنے آکا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دروش شریف پڑھا کرتی ہوں اور میرے آقا نے اشاد فرمایا ہے کہ دروز پڑھ کر کے جو رب کی بارگاہ میں سوال کرے گا رب تعلق پورا فرمائے گا میں نے وہی دروز پڑھ کر کے میں پھونک دیا تو رب تعالی نے کیے کہ پانی کو جوش اتا فرما دیا فرماتے ہیں درود شریف کے الفاظ کیا ہیں بتا دو بچی نے کہا یا شیخ میں نہیں بتاؤں گی آپ جتنے درود شریف کے الفاظ جانتے ہو سب آپ لکھ ڈالیے حضرت محمد بن سلیمان جزولی تمام الفاظ جو ان کو یاد تھے کتابوں کے ذریعے سے وہ لکھ ڈالتے ہیں فرماتے ہیں بیٹی یہ بتاؤ یہ جو میں نے سارے سیزے لکھے ہیں درود شریف کے کیا جو تم درود پڑھتی ہو اس میں آ بچی نے کہا نہیں پھر حضرت محمد بن سلیمان جزولی نے دوبارہ لکھا اور لکھنے کے بعد کہا بیٹی اب بتاؤ جو دروز شریف تم پڑھتی ہو جن سیبوں سے وہ الفاظ اس میں آئے بچی نے کہا نہیں تیسری بار آپ نے پھر لکھا چھان پین کر کے آپ نے شاعر فرمایا بیٹی اب بتاؤ وہ دروز شریف کے الفاظ اس میں آئے تو بچی نے کہا ہاں یا شیخ و الفاظ تو آ گئے ہیں میں ان الفاظ کی نشاندہی نہیں کروں گی اس لیے کہ آقا کریم پر تاکہ لوگ تمام شیخوں سے دروز شریف بھیجتے رہیں اگر میں الفاظ کی نشاندہی کر دیتی ہوں تو اسی الفاظ کو لوگ اپنا لیں گے حضرت محمد بن سلیمان جزولی نے اس کتاب کا نام لکھا ہے رکھا ہے دلائل الخراز شریف بزرگانے تین سال فرماتے ہیں کہ دلائل الخراج شریف جس گھر میں ہو اس گھر میں آگ نہیں لگ سکتی ہے دلائل خیر شریف جس دکان میں ہو اس دکان میں آگ نہیں لگے گی دلائل الخراج شریف جس کے گھر میں ہو اس گھر میں مفلسی نہیں آ سکتی ہے دروش شریف کی وہ کتاب جس گھر میں ہو اوبا کی بیماریاں نہیں آ سکتی ہیں دروش شریف کی وہ کتاب جس گھر میں ہو اجنہ چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں دروز شریف کی وہ کتاب جس گھر میں ہو وہ گھر خیروں پر کب تک آناز کہاں بن جایا کرتا سے مقام و مرتبہ حاصل کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان میں اثر عطا فرما دیا ہے یہ کل کی سالہ بچی ہے جس نے نبی پر ضرور شریف پڑھنے کی عادت ڈال ہے تو وقت کے شائع محمد بن سلیمان جزولی کو بھی اس کے دروازے پر دخت دینی پڑتی ہے اور اس کی کا احترام کر رہے ہیں کل کی آج سالہ بچیوں کی زندگی کا نقشہ آپ سامنے رکھا ہے اور آج کی آج سال بچیوں کی زندگی کا نقشہ آپ سامنے رکھا ہے تو آپ تاج بہار کا ایک واقعہ میں آپ سے بتاتا چلو ایک مرتبہ بہار میں ایک فساد فوٹ پڑا اس فساد میں بلباگوں نے ایک حاجی صاحب تھے ان کے مکان پر حملہ کر دیا سارے لوگ حاجی صاحب کے مکان پر چلے گئے مگر ایک بیوہ عورت تھی جس کے صرف دو بچیاں تھی ان دونوں بچیوں کو لے کر کے وہ بیوہ عورت اپنے مکان کے چھت پر چڑھ گئی اور ان لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ڈھیلے اور جو کچھ پتھر آئے اپنے ہاتھ میں لے لیا اس کی بیوامان نے روتے ہوئے کہا بچیوں تو تمہیں شہادت کی زندگی ہو سکتا ہے مل جائے لیکن میں نے سنا ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف پڑھ لو تو تمام آفتوں اور بناؤ سے بچاؤ گی جب پلوائیوں نے اس کے مکان پر حملہ کیا تو تاریخ کا ورق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مومنوں اللہ کی اس نیک بندی نے ان پتھروں پر دروز شریف پڑھ پڑھ کر کے جب پھینکنا شروع کیا ہے تو پلوائیوں کا بیان یہ ہے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے باہر سے گولیاں آ رہی ہوں اور سارے بلوائی ہٹ جاتے ہیں ان دونوں بچیوں اور ماں نے نبی تو آج بھی نبی کونائن پر درود کا پابند بن جائے جس نبی پر تروید پڑھو گے نبی کونائن صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوگا درو شریف جس آبادی میں پڑھا جائے وہ آبادی بچا لی جاتی ہے نبی پر کہا جائے تو وہاں کے لوگ پکا لیے جاتے ہیں ندی پر, درود پر جائے تو کی ہو کرتی ہے. نبی پر درود پر جائے تو دشمن مروب ہو جایا کرتے ہیں سرا نبی کون ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کے فضائل کیسے کہتے ہیں آج سے نبی پر دروت نہیں بھیجا جا رہا ہے جب سے میرے سرکار نے نبوت کا اعلان کیا اس وقت سے درود نہیں بھیجا جا رہا ہے بلکہ نبی کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم شریف حضرت آدم کی تخلیق سے بھیجا جا رہا ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام جب تک رب کی مشیت تھی جنت میں رہے اور جب جنت سے وہ باہر منتقل کروائے گئے آپ بے قرار ہوئے حضرت ہوا علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی آپ حضرت ہوا کی طرف لب تو رب کا حکم ہوا آدم ٹھہر جاؤ جب تک تمہارا نکاح نہ ہوگا کے قریب نہیں جا سکتے درود بھیجا نبی کون پر آج سے درود نہیں بھیجا جا رہا ہے سرشتے درود بھیج رہے ہیں نبی کونائن صلی اللہ تعالیٰ پر درودوں کی برسات ہو رہی ہے نبی پر جو درود پر اور اب تعالیٰ اس کی زبان میں اثر پیدا فرما دیتا ہے پیارے بہت ساری تاریخیں آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہیں کہ درود شریف پڑھنے والے کی روزی کم نہیں ہوتی ہے اور درود شریف پڑھنے والا پلاؤ میں مبتلا نہیں ہوتا ہے درود کی برکتوں کا حال تو یہ ہے یہی وجہ ہے کہ درود اللہ کے اصول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھیجا جاتا ہے اور سرکار کے وسیلے سے سرکار کی آل پر بھیجا جاتا ہے اور سرکار کے وسیلے سے سرکار کے صحابہ پر بھیجا جاتا ہے اور سرکار کے وسیلے سے سرکار کی امت کے تمام اولیائے کرام پر بھیجا جاتا ہے ہے سرکار کے بلا وسیلے کے کسی اور پر درود بھیجنا جائز نہیں ہے۔ سم شریف صحابہ کے دور میں صرف اتنے الفاظ تھے اللهم صلی علی محمد اس کے بعد پھر درود شریف کے الفاظ آگے بڑھے وا علی ال محمد اور محمد کی آل پر درود نازل ہو۔ سرکار کی آل پر کب سے درود بھیجا جانے لگا جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد حضرت مولائے کائنات امام حسین کریمین کے والد گرامی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمن اور جب خارجیوں نے توہین کرنا شروع کر دیا تو دروز شریف کے الفاظ ہو تو صحابہ پر درود بھیجو اور خارجی الگ ہو گئے ایک بات میں آپ ذرا قبول فرمائیے آج پوری دنیا میں بتاؤ درود شریف کے الفاظ یہاں کی نہیں اللہ سیدنا مولانا محمد ان سیدنا مولانا محمد ہمارے سرکار محمد پر رحمت نازل فرما اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرما آپ کی آل کون ہے ذرا آپ غور فرمائیے اللہ کے حبیب کی آل حضرت امام حسن ہیں حضرت امام حسین ہیں حضرت فاطمہ ہیں یہی تو سرکار کی آل ہے تعجب ہوتا ہے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو نبی کی آل پر ضرور پڑھ رہے ہو امام حسین پر نبی کے وسیلے سے ضرور بھیج رہے ہو امام حسن پر نبی کے وسیلے سے ضرور بھیج رہے ہو اور آج کیسا دہلو فکر رکھنے والے ہیں کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ امام حسین نے بغاوت کی تھی اور یزید کے فوجیوں سے بغاوت کرنے کی بنیاد پر قتل کیے گئے ایسی زبانوں کا لگام دینی دی چاہیے ایسی زبانیں پابند ہو جائیں تمہیں شرم چاہیے کہ تم ایک ترق حسین پر نبی کے وسیلے سے درود بھی بھیج رہے ہو امام حسن پر درود بھی بھیج رہے ہو آل پر درود بھی بھیج رہے ہو اور دوسری جانب نبی کے آل کی بغاوت بھی کر رہے ہو منہ دکھاؤ گے قیامت کے میدان میں اس لیے میرے دوست, دوست نبی قانون سلّہ صلا جب پڑھو تو آپ کی آل پر درود بھی اطحاد پر درود بھی اولیاؤں پر درود بھیجا کرو نبی کے سے ان سب پر درود بھی بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی کون پر درود بھیجتے ہیں یا ایمان ایمان والو تم بھی اللہ کے حبیب پر ترود بھیجو و سلموں اور سلام بھیجو ایسا سلام بھیجو جیسا حق ہوتا ہے نبی پر سلام بھیجو جیسا حق ہوتا ہے یہی وجہ ہے پیارے کہ آج جب حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ سرکار کے موازہ شریف میں کھڑے ہو کر کے کرتے ہیں یا رسول اللہ السلات و السلام علیہ حبیب اللہ السلط و السلام علیہ نبی اللہ السلام علیہ کیا خیرہ خلف اللہ السلات و السلام علیہ نورا ارشی اللہ یہ سب درود و سلام بھیجنے کے الفاظ ہیں مدینہ سیبہ میں کھڑے ہو کر کے نبی کانوینٹ کے موازا شریف میں سرکار پر درود پڑھا جا رہا ہے اور اگر آج آپ نے اس مجلس میں کھڑے ہو کر سلام پڑھ دیا تو قرآن سے اس کا ثبوت مانگا جاتا ہے اور حدیث شریف سے اس کا ثبوت مانگا جاتا ہے حدیث میں کہا ہے کہ جب ملاز ختم کرو تو نبی پر سلام پڑھ لیا کرو قرآن میں کہا ہے کہ جب میلاد ختم کرو تو نبی پر سلام پڑھ لیا کرو. میں صرف ایک جملہ کرتا ہوں دوستوں اپنے ایمان کا جنازہ نہ نکالو تم ہم سے تو ثبوت ماغ رہے ہو. اوپر سوال دیتا ہوں. یہ قرآن میں رب نے کہاں فرمایا ہے میرے محبوب پر تم بیٹھ کر کے درود نہ پڑھنا رب تالا میں قرآن میں دروت بھیجو سلام بھیجو جیسا حق ہوتا ہے اس لیے نماز میں بیٹھ کر کے مرد مومن سلام پڑھتا ہے اور جب نبی کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو کھڑے ہو کر کے نبی پر سلام عرض کرتا ہے اور جب نیاز شریف کی محفل میں رہتا ہے تو تازی اپنے آتا کے محفل کے تاسل سے کھڑے ہو کر کے سلام بھیجتا ہے اس لیے نبی کون پر درود شریف پڑھنے کی کوئی حالت مقید نہیں ہے جب قرآن نے مقید نہیں کی ہے تو کوئی قرآن کی آیت کو مقید نہیں کر سکتا ہے الگ نہ کوئی اجلی علا اطلاق نہیں آپ فرمان مطلق ہے اور اپنے جاری ہوتا ہے اس لیے بندہ جس حالت میں رہے درود پڑھے محبت سے تو نبی سن رہے ہیں وہ لیٹ کر کے درود پڑھے آقا کا فرما رہے ہیں بیٹھ کر کے درود پڑھے آقا کا فرما رہے ہیں کھڑے ہو کر کے چلتے چلتے دروج پڑھے نبی سماج فرما رہے ہیں بیٹھے بیٹھے درود پڑھے نبی سن رہے ہیں اور ان کی تلاوت کرے دروت پڑھے نبی سن رہے ہیں مسجد میں داخل ہو درد پڑھے نبی سن رہے ہیں جمعہ کے روز پڑھے نبی سن رہے ہیں صبح شام پڑھے نبی سن رہے ہیں کی کرتا جائے تو سے نے یا رسول اللہ قیامت میں جب اتنی بھیڑ بھاڑ ہوگی تو آپ سے قریب کون لوگ ہوں گے آکا نے احساس فرمایا قیامت میں میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ میرے اوپر کہا کرتے ہیں وہ قیامت میں میرے قریب ہوں گے اور جب وہ قیامت میں نبی قانون کے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات سے الحمد للہ وہ فیضیاب ہوں گے اور میرے سرکار شفاط فرما کر کے جنت دلائیں گے اسی لیے برکت فرماتے ہیں کہ کابے کے بدروجا تم پہ کارو دروبہ شمشو دوہا تم پہ ان شاء اللہ بیان باقی ہے وقت تمام ہوا سفینہ چاہیے اس بہرے بے کران کے لیے یہ محفل نور زندہ بادند آباد السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرزہ سنجری ممبئی انڈیا ہمارا فون نمبر 56570179 اور 237568 ٹو इस्लामी اسلامی بیانات ناطے اور قلاوت کلام پاک کی کیسٹیں اور سی ڈیز حاصل کرنے کا بہترین مرکز چشتیہ کیسے ہمارا پتا اسماعیل حبیب مسجد چائنیز اینڈ گریل ہوٹل کے سامنے ممبئی انڈیا فون نمبر تھری اور 32591437.